لایا جائے اس وقت تک اس کا معنی تام نہیں ہوتا اسی طرح اسمایہ موصولہ وغیرہ کے ساتھ بھی جب تک نہ مل جائے اس وقت تک کیا ہے اس میں موصول کا معنی وغیرہ بھی تام نہیں ہوتا اس مشابہت کی وجہ سے یہ کیا ہے مبنی ہے مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تو اسماعی موصولا اللہ اللہ تعن اور اللہ اور اسی طرح اللہ اللواتی وغیرہ اور اسی طرح معن ایتن اور زو ٹھیک ہے جی بعض حضرات کے نزدیک اللہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے اللہ واحد مانس کے لیے اسی طرح اللہ جانے اور اللہ زین تسلیم مذکر کے لیے ہے حالت رفی اور حالت نصبی اور درجی میں اللہ جان حالت رفیع میں ہے اللہ رعین حالت نصبی اور ضروری کے اندر اسی طرح تسلیم اور اللہ تعین نے کیونکہ اللہ تعالیٰ حالت رفی ہے اور اللہ تعئین حالت نصبی اور جرری ہے جبکہ اللہ اور اللہ اللہ یہ کیا ہے جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ اللہ تی اللہ اور اللہ اے اور اللہ یہ سارے کے سارے جمع اور نس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسماع مصولہ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ما اور من ہیں دونوں مذکر اور منس کے لیے برابر استعمال ہوتے ہیں البتہ ان دونوں میں فرق تھوڑا سا اتنا ہے کہ من عام طور پر زبی القول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر زبیل اقول کے لیے لیکن کبھی کبھار اس کے بلاکس بھی, بھی ہو جاتا ہے یعنی ما کبھی کبھی زبی القول کے لیے بھی استعمال ہوتے ہے اور من کبھی کبھی غیر زبی القول کے لیے بھی استعمال ہو جایا کرتا ہے اس کے علاوہ این اور اتن ان کی صرف اور صرف ایک حالت ہے جو کیا ہے مبنیات میں سے ہے اس کے علاوہ تین کل چار حالتیں اینتن کے استعمال کی ان میں سے ایک حالت کیا ہے مبنی ہے اس کے علاوہ نہیں پھر اسماعی موصول میں سے زو کو اس بھی اسمایہ موصول میں ذکر کیا ہے قبیلہ بنوطائی کی لغت میں ٹھیک ہے وہ بھی زو کو الی کے معنی میں لیتے ہیں یعنی اللزی زو الزی ٹھیک ہے جی اللہ کبیرا تو اسماء مصولہ اس وقت تک تام نہیں ہو سکتے جب تک ان کے ساتھ سلا نہ مل جائے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سلا ہمیشہ جملہ خبریہ ہوگا اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی کس کی طرف اس میں موصول کی طرف ہمیشہ کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اس آئے کو اور اس ضمیر کو قرینہ کی وجہ سے وہ بھی اس صورت میں کہ جب کیا ہو وہ ضمیر مفول بھی بن رہی ہو تو تب آگے انشاءاللہ وہ آ جائے گی وضاحت لیکن ہے کیا کہ سلا کے اندر ہمیشہ ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی کس کی طرف اس میں موصول کی طرف اس کی مثال یوں لے لیجیے جا اللہ ابوہ کا جا اللہ ابوہ خا تو اللہ یہ اس میں موصول ہے ابوہ کا امن مزاح مزافل مبتدا ہے اور کا یہ کیا ہے خبر ہے یہ جملہ خبر اس کے لیے ہے سلا بن رہا ہے اللہ اس میں موصول کے لیے لیکن اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ ابو ہو وہ ضمیر ہے یہ راجی ہو رہی ہے کہاں پر اس میں موصول اللہ کی طرف تو جا اللہ ابوہ کا امن تو ابو ہو کی ہو ضمیر تو خلاصہ یہ نکلا کہ سلا جملہ خبریہ ہوگا اور جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے کس کی طرف اس میں موصول کی طرف اچھا تو ان کے علاوہ اسماء موسلا کے علاوہ آپ لوگوں نے کبھی کبھی یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ بمانا علیف لام بانا اللہ ٹھیک ہے نا علیف لام بمانا اللہ آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح علی فلام بمانا الیک ہے تو جب سلا علیفلام ہو اور اس کا سلا بن رہا ہو اس میں فاعل یا اس میں مفول تو وہاں پر علیف لام بمانا اللہ یہ اللہی کا ہوا کرتا ہے جبکہ کیا ہو اس میں موس... یعنی اس علیفلام کا سلا بن رہا ہو اس میں فائل کا سیغہ یا اس میں مغول کا سیغا وہاں پر علی فلام کیا ہوگا بانا الزیق یا اللہ کے ہوگا ٹھیک ہے تو چاہو مزکر کے سیون میں لذیذ ہوگا جو منس کے سیمن میں اللّتی کے ہوگا تو اس کے لیے مقاعدہ وہ اس میں فائل یا اس میں مغول کیا بنیں گے سلا بنیں گے آ جائیے ذرا کتاب میں دیکھیے الموصول اسم لا ان تام من من اسم موصول وہ اسم ہے کہ لا يصلح یہ صلاحیت نہیں رکھتا ائی یقون جز ان تام من من یہ کسی کا جز تام بنے یعنی ایک مکمل جز ہو کر یہ کسی جملے کا جز بنے ایسا نہیں ہے کہ یہ مکمل. چونکہ یہ تام ہی نہیں ہوتا بغیر سے لے کے لا لاسلو یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یقون جز ان تام من, من جملہ یہ کسی جملے کا ایک مکمل جز بنے سلا مگر یہ اس سلے کے ساتھ مل کر جزے تام بنتا ہے جو سلا اس کے بعد ہوتا ہے جی اتنی بات ہوگی یعنی مصول اس وقت تک تام نہیں ہو سکتا جز جملہ نہیں بن سکتا جب تک کہ کیا ہو اس کے ساتھ سلا نہ آ جائے دوسری بات بس سلا تو جو ہے عام طور پر اکثر طور پر کیا ہوگا جملہ خبریہ ہوگا جملہ انشائیہ وغیرہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جملہ خبریہ کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہوتا ہے ربط ہوتا ہے اس میں جبکہ جملہ انشائیہ اس کے خلاف ہوتا ہے وہ ربط اور تعلق کو نہیں چاہتا اس میں ہے ہی انشاء پیدا کرنا جی نمبر دو باتیں ہوگی ایک یہ کہ موصول بغیر سلے کا تعمیر نہیں ہو سکتا نمبر دو یہ کہ سلا جملہ خبریہ ہے نمبر تین ولا بد منا دن فیحا یہود ال موسول ضروری ہے اس جملے کے اندر ایک آیت کا ہونا ایک ضمیر کا ہونا یہود الا موصول جو لوٹ رہی ہو کس کی طرف اس میں موصول کی طرف تو سلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو سلے کی طرف کیا کر رہی ہو لوٹ رہی ہو مثال اس کی مثال اللہ قولینا ہمارے قول میں جا اللہ ابو ہو پہلی بات یا جا, جا اللہ کا مبو ہو دونوں میں سارے آپ لے سکتے ہیں جا اللہ ابو قائمن میں اللہدی اس میں موصول ہے ابو ہو جملہ خبر اس کے لیے سلا بن رہا ہے اور اس سلے کے اندر یعنی اس جملے کے اندر ہو ضمیر ہے جو راضی ہو رہی ہے اللہی کی طرف اسی طرح جا اللہ کا مبو ہو کہیں گے تب بھی ابو ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی کس کی طرف اللہ دی کی طرف تو خلاصہ یہ نکلا اس مثال سے آپ کو بھی دو باتیں سمجھ میں آئی بلکہ تینوں باتیں سمجھ میں آ ایک یہ صلہ اس جا اللہ دی آیا وہ شخص کون سا شخص تو بات کیا ہے تام نہیں ہے تو جب تک ساتھ میں سلے کو نہیں ملائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی پھر یہ کہ سلا جملہ خبریہ ہوگا ابو ہو قائم خبر ہے کسی طرح قام ابو ہو یہ بھی کیا ہے خبر ہے ٹھیک ہے نا جملہ خبری ہے تو جملہ خبریہ سلا بنے گا تیسری بات یہ تھی کہ اس میں عائد ہوگی ضمیر ہوگی تو دونوں میں کیا ہے ٹھیک ہے. ہے جی اب اسماع مصولوں کو دیکھیے کون کون سے کہتے الی دل مزکر اللہ واحد مذکر کے لیے ہے اور لی مسنو اللہ جانے اور اللہ یہ کیا ہیں تسمیا مذکر کے لیے ہیں اللہ جانے غلط رفیع اور اللہ زین غلط نصبی اور جرری ہے الٹی للمؤنث الٹی جو ہے وہ کیا ہے واحد مؤنث کے لیے ہے اللتانی اور اللتئنی یہ تصنیہ مؤنث کے لئے ہے حالت رفع ہے اللتانی اور حالت نصب اور جرری ہے اللتئنی والذین والذین یہ کیا ہے جمع ہے اسی طرح والذین اور والاولا ٹھیک ہے نا اولا اور خدا کے وزن پر ہے اولا کا لم لزر جم مزر کے لیے دو سی آتے ہیں الدین اور اولا اولا بہت کم استعمال بہت کم جی ولا و اللہ اور ولہ ع چار الفاظ ہیں جمع کے لیے جمع منس کے لیے چار الفاظ آنے والے ہیں اللہ تی اللہ واتی اللہ اور اللہ عجم المن سے جمع منس کے لیے آتے ہیں وما ومن ما اور من یہ دونوں منس اور مذکر صد کے لیے جماست کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ ما ماہر زویلقول کے لیے اسی طرح ایون اور یہ بھی کیا ہیں اسماعی موسولہ میں سے ہیں وہ زو بے معنی الو بھی کہتے ہیں اسماعی مصولہ میں سے ہیں قبیلہ ہے قبیلہ لغت کے مطابق زو بانا اللّی بنی تو قبیلہ ہے ٹھیک ہے اس کی لغت کے مطابق یہ کیا ہے زو بھی اسمائے موصولہ میں سے ہے اقول شاعر آگے اس پر ایک شعر سے استدلال کیا ہے اور شعر پیش کیا کی دلیل میں یہ قبیلہ بنتا ہے کہ مطابق زو جو ہے بمانا کس کے ہے اللہ کیا ہے شعر کیا ہے ان اما او ابی وجدی وبیری زو حفر تو وضو پوی تو اما او ابی وجدی وبیری زو حفر تو وضو پوی تو اصل جو محلہ وہ شعر کا دوسرا فقرہ ہے جی زو ہفر تو وہ زو تو ترجمہ کیا ہے ان الْمَاءَ او ابھی وجہ بے شک پانی ماں او پانی ہے ابھی میرے باپ کا وجہ دی میرے دادا کا تو پانی یعنی جس پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جس میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ پانی جو ہے میرے اباؤ اجداد کا ہے وہ پانی وہ بیری اور کنواں جس میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ بیری میرا کنواں ہے زو حفرتو تو چون زو حفر تو وہ والا کہ جس کو میں نے خود کیا کیا ہے یعنی کھودا ہے ٹھیک ہے نا کے حفرت اللہ میرا وہ کنواں الزی حفر تو الزی جس تو میں وہ کیا کیا ہے کھودا ہے زو اور وہ جس کا میں نے مڈیر بنایا ہے ٹھیک ہے جس کا میں نے من بنایا ہے کنواں جو ہوتا ہے کنویں کی پہلے کیا ہے کھدائی کی جاتی ہے اور اس سے مٹی نکال کر یعنی اس سے پھر یہاں تک پانی نکل آتا ہے وہاں تک کیا ہے پانی آنے تک اس سے کھودا جاتا ہے اس کو حفر سے تعبیر کرتے ہیں ہفرا کمانا ہوتے ہیں کھودنے کے اور پوئی تو توا. یہ جو کنواں بن جانے کے بعد اس کے آخر میں اوپر جو ہے اس کے کنارے بنائے جاتے ہیں تاکہ دائیں بائیں کا کچرا جا کر اس میں نہ گرے اس کی جو منڈھیر بنائی جاتی ہے اس, اس کے لیے پوئی تو, تو کہتے ہیں ماں اماں ابھی پانی میرے ابا اجداد کا پانی ہے و بیری اور میرا کنواں زو, تو, زو, حفرت زو تو, تو جس کو میں نے خود کھودا ہے اور جس کو میں نے خود کیا کیا ہے منڈیر بنایا ہے جس کا میں نے خود من بنایا ہے من بھی ارجن استعمال ہوتا ہے من بنانا کنویں کا من منڈیر بیری میرا کنواں زو حفرت اب یہاں پر زو کیا ہے بمانا اللہ جی وہاں اللہ حفرت جس کو میں نے کیا کیا تھا خود ہے تو اور جس کو میں نے کیا کیا ہے جس کی میں نے منڈے بنایا اللہ حفرتی طوی تو اللہ حفرت ہو اللذی اور اللہ تو ہُوک یہاں پر زمین بھی رادی کرنا کیا ہوگی ضروری ہوگی تو اس لیے ہفرت ہو اور تو ہو. نکالیں گے ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد ول علیف ہو وام <وَالْلَّام> علی فلام بمانا اللّی کے ٹھیک ہے. ہے جی علی فلام بانا الدیق سلا تو ہو اسم الفاء اللہ ویسم المفول تو آخر میں اسماعی مصولہ میں سے کیا ہے علی فلام ہے جو کیا ہے جس کا سلا بن رہے ہوں اس میں فعل یا اس میں مفول وہ بھی بمانا الدیق ہوگا ولف و اللہ بانا الدی سلا تو اسم الفاء و اسم المفول نحو جا انی اضرب زیدن ای الذي یضرب زیدن ٹھیک ہے نا جا انی الذي جا انی اضرب زیدن آیا میرے پاس اضرب زیدن وہ شخص کے جو کیا ہے مارتا ہے زید کو ای الذي یضرب زیدن او جا المضروب ای جا انی المضروب غلامو تو اب اس کی ترکیب کیا ہوگی جا الذي المضروب غلامه کہ یضرب غلامه ٹھیک ہے نا یضرب غلامه یضرب غلامه, غلامه، ہاں جی یضرب غلامه جاءنی المضروب غلامه اس کی ترکیب کیا ہوگی اس کی تفصیل جاءنی الذي يضرب غلامه ایک و یذر حذف العائد من اللام ان کا نام مفعولا نحو قام الذي ضربته اي الذي ضربته کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ تو کہا ہے کہ اسلغ चंद्र एक ضمیر ہوگی جو راجہ ہوگی ماہ قبل کی طرف ہر حال میں اس ضمیر کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اس کا ہونا کیا ہے ضروری ہے لیکن کبھی کبار کہتے ہیں کہ اس ضمیر کو حزہ کی کاریا ادا صرف اور صرف اس صورت میں کہ جب وہ ضمیر کیا بن رہی ہو مفعول بن رہی ہو جیسے کہ الذي ضربته قام الذي ضربته ٹھیک ہے جی قام الذي ضربته کھڑا ہوا وہ جس کو میں نے مارا تو اب کیا ہے؟ تو اصل کیا تھا؟ زربتو. قام زربتو. تو تھا مارا کس کو وہ ضمیر یہاں پر مفول بھی بننا تھا تو جب سلا کیا ہو ضمیر مفول بھی بن رہی ہو تو اس وقت اس کا حضف کیا کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ محسوس مشاہد ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کیا ہے خود ہی ضمیر کیا ہے حزف ہے جی وہ عجوز و حجف اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس عائد اور زمیر کا حذف کرنا بھی جائز ہے میں نے لحظ الفاظ سے لیکن چونکہ مانن تو رہتا ہی رہتا ہے ان کا نام جبکہ وہ ضمیر اور عائد کیا بن رہی ہو مفول بن رہی ہو نہ الذي ضرب تو ختم ہے ابھی جو آگے ائین اور ائت ان کی چار حالتیں ہیں انشاءاللہ کل ہی بتاؤں گا وہ عالم سے اللہ تبارک بطالیہ مجھ سمیت آپ تمام کے حامی عناصر ہوں السلام علیکم و اللہ